سور 19 میں ارشاد ہے وہ یوم یو شروع اللہ ناری اور اس قیامت کے دن اللہ تعالی کے دشمن جہنم کی آگ پر جمع کیے جائیں گے فہم یو پھر وہ جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے روکے جائیں گے یعنی کل بروز قیامت انہیں گھسیٹا جائے گا اور جہنم کے گڑے سے پہلے روک دیا جائے گا سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے آدا اللہ فرمایا کافر ہو مشرق ہے یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے در حقیقت دیکھا جائے تو وہ اللہ کے دشمن ہے جو نبی کا انکار کرے کتاب کا انکار کرے فرشتوں کا انکار کرے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے کہ نبی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے حتی یہاں تک کہ جا او ہا جب یہ تمام کے تمام جہنم کے پاس آ جائیں گے شہید علیہ سم احموم و ابسور اہم کیا منظر ہوگا خوفناک فرمایا ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی اور ان کی جسم کی کھال جلد وہ گواہی دے گی بیماں کانوں یا جو وہ برے کام کرتے تھے ان کے متعلق یہ چیزیں بتائیں گی جب یہ دیکھیں گے کہ جسم کا رونگٹا رونگٹا گواہی دے رہا ہے اور ہماری کھال بول رہی ہے تو وہ کھال سے کہیں گے ارے تجھے کیا ہو گیا تو کیوں باتے کر رہی ہے تو کیوں ہمارے ایپ بتا رہی ہے وہ کالولی جلو وہ کہیں گے اپنی کھال سے اپنی جلد سے لیما شاہی تم علائی تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو تم کیوں ہمارے خلاف ہو گئی ہو کالو ان کی کھال ان کے کان ان کی آنکھیں کہیں گی ان انتق کل شعین جس رب نے جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا اسی نے ہمیں بھی زبان عطا فرمائی ہے بولنے کی طاقت دی ہے اس نے ہمیں اجازت دی تو ہم بتا رہے ہیں سوچے تو صحیح انسان نے رات کی تناہیوں میں کوئی کام کیا ہے دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ تو ہوں گے کہ انسان ان کے سامنے اپنی برائیوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا ہوگا ان کے سامنے تو موسز بننے کی کوشش کرتا ہوگا کوئی اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی اپنے استاد کے سامنے کوئی محلے کے لوگوں رشتہ داروں کے سامنے اور کچھ نہیں تو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ کل بروز قیامت انبیاء ہوں گے رسل ہوں گے صحابہ ہوں گے اولیاء ہوں گے ان کے سامنے اگر جسم کے آزاد گناہوں کو ظاہر کریں گے تو کس قدر شرمندگی اور رسوائی ہے اے پروردگار دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما و خلا کم اول <مَرَّة> وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ النا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تو قیامت کی تیاری کرو اس کا خوف رکھو و ما کن تم اور تم چھپا نہ سکو گے کوئی گنا تم اپنا چھپا نہ سکو گے ائیں یش حد آڑ کم جب تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے کان کہیں گے پروردگار اس نے غیبت کو سنا تھا چغلی کو سنا تھا عورت کی آواز غلط نیت سے سنی تھی یا عورت کی سریلی آواز سنی تھی گانے سنے تھے موسیقی سنی تھی تو جان بوجھ کر لذت کے ساتھ یا اپنے کانوں میں احتیاط نہ کرنا ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا اب سورکم اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تم اس وقت اپنے گناوں کو چھپا نہ سکو گے ولا جلو اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی تو تمہیں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے ولاق تم ان لوہ لا کسی ہاں لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے امال میں سے بہت ساری چیزوں کو جانتا نہیں ہے باللہ یہ تو کافروں کا حال ہے افسوس تو مسلمانوں پر ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی علیم ہے خبیر ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے پھر بھی انسان گنا کرے وزال اور یہ ون کم الدی ونن تم رب تم نے اپنے رب کے بارے میں بہت برا گمان کیا تم نے اپنے رب کی قدرت و طاقت کو نہ سمجھا ارداکم اس وجہ سے اللہ نے تمہیں ہلاک کر دیا فاسباہ تم من الخاصرینا پس تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے فی یس پھر اگر وہ صبر کریں فنارو فن مسول تو آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے اب وہ صبر کریں یا نہ کریں برداشت کر سکیں نہ کر سکیں ہر صورت میں انہیں جہنم میں جانا ہے اور جہنم میں کسی سے برداشت نہ ہو سکے گا وہ یستابو اور اگر وہ منانا چاہیں فَمَا ہوم منل الْمُعْتَبِينَ تو کوئی ان کا منانا نہ مانے یعنی اب یہ توبہ کریں اور اللہ کو منانا چاہیں تب بھی ان کو نجات نہیں ملے گی وہ قید نا اور ہم نے ان کے لیے ان کے دوست مقرر کر دیے جو انسانی شیطان ہے یا جنات میں سے شیطان ہے جو بھی ہمیں غلط مشورہ دے وہ شیطان ہے جو گناہ کا مشورہ دے وہ شیطان ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو مینل جنتی و ناس میں پرور میں ہر اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو جنات میں سے ہے اور جو انسانوں میں سے ہے تو گمراہ کرنے والے عقائد خراب کرنے والے یا نیکی سے دور کرنے والے وہ چاہے ہمارے رشتدار دار ہوں چاہے ہمارے دوست ہوں ان سے ہمیں بچنا چاہیے تو فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے یہاں مراد یہ کہ ہم نے مقرر کر دیے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انہیں ڈھیل دے دی اور وہ جس کو چاہے ساتھی بنائے اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی فضین بس ان برے دوستوں نے اور شیطانوں نے اور برے رشتے داروں نے اور معاشرے کے برے لوگوں نے ان کے لیے گناوں کو مزین کر دیا یہ برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ما بینا ایدیہم و ماں ہوں جو انہوں نے آگے کام کیا اور جو پیچھے کیا یعنی نہ تو ان کے مستقبل کی پلاننگ پر انہیں کوئی شرمندگی ہے اور نہ پیچھے گنا کرنے پر کوئی انہیں شرم ہے حقیقت میں جب انسان کا ذہن تبدیل کر دیا جائے اور گناہوں کو وہ اچھا سمجھنے لگے ہمیشہ کے لیے تباہی ہے آج بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ بے پردگی کو فلمی ڈراموں کو اور بے شرمی کو ماڈرن ہونے روشن خیال ہونے وسیع نظر ہونے کا نام دیا جا رہا اور جو خاتون شرم و حیا کا پیکر ہو اسے سمجھا جاتا یہ ورڈ ہے جو نوجوان شرم و حیا سے مزین ہو تو اسے سمجھا جاتا ہے یہ دکانوسی سوچ رکھنے والا ہے ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یہ اس طرح کا ماحول بنا کر گناہوں کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں و حق علیہ مقول فی امامن اور ان لوگوں پر بات ثابت ہو چکی فی امامن ان سے پہلی امتوں میں بھی من قبل جو ان سے پہلے تھیں ان سے وہ گروہ جنات اور آدمیوں کے تھے ان کا نو خاصی بے شک یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں ایک مرتبہ محبت کے سادام پڑ اللہ